رحمن الرحمۃ <سؤال> اللہ و رحمۃ اللہ وحمد السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ متوجہ واٹس سے باقی تمام سامعین واٹسپ گروپ سے مسئلہ احباب سے سلام ورد ہیں ہمارے درس اوراد خمسہ میں سے آج درست نمبر بیس ہے اوراد خمسہ کا مجموعی دعوت کا درخت نمبر نائنٹی ترانوے نمبر ہے اور اوراد خمسہ کے مختلف دعایا کلمات کی مختصر توجہ دراج نگر میں تو آج یہاں پر پہنچا ہوا ہے کہ اولاک الشین غدیر ولسین آگے و ظاہر الباطََحب الشین علم اللہ تبار و تعالیٰ کے بارے میں یہ اس کے اسماء الحسنہ میں سے ہیں ہے <تصفيق> الاخر ظاہر باطن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی اپنے بارے میں یہ فرمایا کہ میرے ذات اول بھی ہے آخر بھی ہے ظاہر وہ ہے باطن بھی ہیں اور ہر چیز پر اس کا علم محیط ہے یہاں علماء نے جو ہے اول کا کیا معنی ہے اول کا عام لغت ڈکشنری میں لکھا ہوتا ہے ابتدا پہلا آغاز اور اس کے علاوہ کچھ اور معنی نے لکھا ہے اہم بڑا اور شروع کسی چیز کے ابتدا فرس ہاں جی اور آخر کا معنی جو ہے آخری آخر حصہ انتہا ان معنی میں کیا ہے اور ازواہر کا معنی واضح نماین آشکارہ ہاں جی اور ایک معنی یہ کہ دوسرا ظاہری اوپری اوپر والی بیرونی اور ظاہر جو ہے حقیقی کی ضد حقیقی ہے ہاں جی اور, اور حقیقی کے معنی اور ضد داخل اور باطن بھی یہ لفظ ظاہر جو ہے داخل کے مقابلے میں اور باطن کے مقابلے میں ظاہر بھی اور اللہ تعالیٰ کے اصمال وج اس نامے سے ایک الباتین بھی ہے تو اس کے معنیٰ اندرونی حساب پوشیدہ شہزاد کے معنی میں یہ اس کے جو ہیں عام ڈکشنریوں میں جو سرسری لغت تجمہ لکھا ہوا ہے اس کا معنیٰ کیا ہوا لیکن قرآن لغت ایک ہے اس میں انہوں نے محردات راغب کے نام سے انہوں نے اول کے یہ معنی لکھا ہے جب اللہ تعالیٰ کے بارے میں بولتے ہیں عذاقی لف صفت اللّہ اللہ کے صفات کے طور پر جب اول بولتے ہیں تو اس کا معنی کیا ہے معنی اس کا انہ الذیح یہ وہ ذات ہے لم یسب قفیل وجود شیوم اللہ تعالیٰ کے اول کہنے کا مدد یہ ہے کہ اس کائنات کے اندر وجود کے اعتبار سب سے پہلا وجود کہ جس سے پہلے کوئی وجود نہیں ہے اس پر کسی بھی وجود نے سبقت نہیں لیا نہ زمین نہ آسمان نہ انسان نہ جنہ نہ فرصے کوئی بھی شے جو ہے اللہ تعالیٰ کے وجود پر سبقت نہیں لے گیا بلکہ سب سے پہلے اور ازل سے موجود ذات کو اول کہا جاتا ہے ہاں جی اس کی چون لیکن باقی سب اسی ذات کا معلوق ہے معلوق ہونے سے میں خالق کو تو پہلے ہونا نہ پڑے گا یہ تو فطری و طویب بات ہے ہاں جی باقی کائنات کے ہر شے کو اللہ نے خلق فرمایا لہذا اس کو سب خالق کو سب سے پہلا ہی ہونا پڑے گا لہذا یہاں اول فرماتے ہیں اس کا معنیٰ اللہ قبل وجود شون ہیں وجود میں اللہ تعالیٰ پر کسی بھی دوسری شے کو سبقت حاصل نہیں آپ سے پہلے کوئی ذات موجود نہیں یہ معنی لکھا ہے اول کا تو آخر کے مطلب یہ ہے اول الاخ دونوں کا معنی بھی لکھا الجی ایک اور مانا جیسے الغات کی کتاب میں قرآن الزی لاشل اللہ اول یعنی وہ ذات کے اس سے پہلے کوئی شعر نہیں ہے قبل وجود لاشاں وہ تمام اشاء کے وجود کے پہلے سے وہ موجود ذات ہے اس کائنات کے ہر شے سے پہلے سے موجود ذات لیکن پہلے سے کب سے کتنے سال پہلے کتنی ہزاروں سال پہلے لاکھوں سال پہلے نہ بلا ابتداء پہلے سے ہیں لیکن اس پہلے کا کوئی ابتدا نہیں ہے اس کو بولتے ہیں ازل سے اور اس کے لیے کوئی لفظ نہیں ملا تو بولتے ہیں ازل سے ہیں اللہ تعالیٰ ازل سے ہیں یعنی یعنی ہر شے کی لاش عالم اول یعنی لاش اللہ وہ اللہ لاش قبلہ القائن قبل وجود وہ اللہ جو سب ہر شے سے پہلے موجود ہے قبل وجود لاشا اور ہر تمام اشیاء کے وجود سے پہلے اس ذات پاک مقدس کی ذات موجود ہے لیکن اس پہلے کا لوی بلابت دان یہ بہت غور کی بات ہے زنگرمی اعتقادی طور پر یعنی پہلے تو ہے لیکن پہلے کتنے سال پہلے کتنے عرصہ پہلے بھائی سال اور مہینوں میں قرن میں نہیں آتا ہے اس کا کوئی شیرا نہیں ہے پہلے کا اللہ کب سے تھا اس کا کوئی شیرا نہیں ہے اللہ ازل سے اس لیے اس کو بولتے ہیں ازل ازل سے ہے اس کے لیے ہاں جی ایک ایسا لمحہ اور لہذا آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں ہاں جی جس میں اللہ نہ ہو لہذا اللہ ازل سے ولِ سمان الآخر اور آخر کا اول ولاخر کا نہ آخر, آخر, آخر جھگو تو وہ آخر کا بھی جو یہ معنی نہیں ہے یہ ماننا ہے ماہ انتہا ایسی ذات جس کا کوئی انتہا ہو بھائی ہزار سال بعد تک ہے لاکھ سال بعد تک ہے کروڑ سال بعد تک ہے عرب سال بعد تک ہے کھرب سال بعد تک ہے کیا کوئی سالوں میں ہم اللہ تعالیٰ کب تک ہے اس کو بیان کر سکتے ہیں نہیں بلکہ ول سمان الاخر کا معنی اللہ تعالیٰ جب آخر کہیں گے ولا اول والاخر اس کا معنی یہ نہیں ایسے آخر جس کے مالہ جس کا کوئی اینڈ ہو اختتام ہو بلکہ کا مال سمان الاول مالہ الابتا جس طرح اس کے اول کے معنی میں کہا جس کا کوئی ابتدا نہیں ہے اس کا اللہ تعالیٰ کے بارے میں جب آخر کہا تو وہ آخر جس کا کوئی انتہا نہیں ہے ہاں جی اللہ ہے اور رہے گا رہے گا رہے گا رہے گا, رہے گا کب تک رہے گا رہے گا اس کے لیے کب کا موضوع ہمارے لیے ہے اللہ کے لیے کب کا موضوع نہیں ہے گرام میں اس لیے اللہ تعالیٰ کے بارے میں فرماتے ہیں اللہ ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا ہاں اسی کو بولتے ہیں سرمدی الوجود ہاں جی ایسی ذات جس کا وجود سرمدی ہے یعنی کیا ہے ازل سے ہے اس عزل کے لیے کوئی ابتداء نہیں ہے آخر تک یہ اسی انتہا کے لیے کوئی اینڈ نہیں ہے اختتام نہیں ہے لہٰذ کا انعقذ ذات وہ اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا نہ ابتدا میں کوئی آپ نقطہ تلاش کر سکتے ہیں کہ وہاں سے اللہ تھا نہ انتہا میں کوئی نقطہ آپ تلاش کر سکتے ہیں کہ یہاں وہاں تک ہوں گے بلکہ اللہ تعالیٰ کے ذات ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا پاک ذات ہے اور ازل سے لے کر ابد تک جو کچھ کائنات کے اندر اشیاء وجود میں آئیں گے سب کو وجود بخشنے والے ذات اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے ذات ہیں تو یہ وہ کاغذات تھے مقدس ذات, ذات ہیں جس کے لیے نہ کوئی ابتدا ہے نہ کوئی انتہا ہے وہ ازل سے ہے اور ابھدتا رہے گا ہاں جی وہ مقدس ذات ہے والآخر والظاہر والباطن اور اسی طرح جو ہیں یہاں علماء نے ایک اور معنی بھی کیا ہے قرآن دعا دعا کی کتابوں سے مصباح ہے میں منامی دعا کی کتاب ہے جو دعاؤں کی تشریح میں بیان کیا ہے وہ فرماتے ہیں الظاہر والباطن کے معنی کیا ہے الظاہر بے حجو بھی ظاہرتِ و براہ باہرت الاء اللہ تع صحت ربوبیت وصبوۃ وحدانیت یعنی وہ اللہ ظاہر ہے. کیسے ظاہر ہے بھئی ہمیں تو نظر نہیں اور ہیں وہ اللہ جو مختلف پردوں میں ظاہر ہے پردوں کے حجابات کی صورت میں ظاہر ہے یعنی اس کائنات کی صورت میں ظاہر ہے یعنی اللہ تعالیٰ صفات کے ذریعے سے اس کی آثار کے ذریعے اللہ تعالیٰ ظاہر ہے اس کائنات کے ہر شیئر اس بات کو واضح کر رہا ہے بیان کر رہا ہے ایک ایسی پاکزات ہے جس نے ان پوری کائنات کو حل فرمایا ہے اور کائنات کے ہر شے کو ہاں جی اور ہر شے کے اندر نظم رکھا نظر رکھا نشق رکھا اور ہر شے کے اندر جو ہے جتنے بھی کمالات ہیں وہ کمالات کس کا ہے اسی اللہ کے تو اس لحاظ سے کیونکہ اس لیے اس, اس کائنات کو اللہ تعالی کا مظہر کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کا مظہر کہا جاتا ہے تو آسم مظہر بدون نے جو ہے منبہ کے تو ممکن نہیں ایک ظاہر ذات ہے جس کا مظہر ہوا جاتا ہے وہ ظاہر ذات کون اللہ تعالیٰ ہی ہے تو ظاہر ذات جب تک نہ ہو صفات کا تو وہ جو نہیں ہو سکتا نہ صفات کا کوئی آثار ہو سکتا ہے لہذا اس کے آثار کا ہونا مظاہر کو اس بات کے واضح ثبوت ہے آثار کے لیے معاصر چاہیے ہاں جی آثار کے لیے معاصر چاہیے وہ مؤثر کون ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذات ہے لہذا اللہ تعالیٰ اپنے آثار کے ذریعے ظاہر ہے کیونکہ اس کا آثار نمایاں ہے ظاہر ہے ہاں جی اس کے آثار کے ذریعے سے وہ گواہی ذرے ہر شے کہ اس کا کوئی موجد ہے اس کو کوئی وجود میں دینے والا ہے خود بخود تو کائنات میں کوئی شے وجود میں نہیں آتا ہے تو اس آثار کو دیکھ کر ہاں یہ آثار ظاہر تو اس آثار کے توسط اللہ تعالیٰ ظاہر ہے اللہ ان آثار کے حجاب میں ظاہر ہے کیونکہ انسانی آہم میں قدرت نہیں اللہ کی ذات کو دیکھ سکے لاتر گلابسار واحد البشار فرمایا اس لیے اللہ آثار کے ذریعے توسط سے اللہ نے اپنے آپ کو ظاہر فرمایا تو عصر مؤثر کے بغیر ممکن نہیں ہے ہاں ایک جگہ پر پاؤں کا نشان ہے کامی کارزش پہ ملتل شدت تو ایک بندہ وہاں سے گزرے بغیر وہاں کا پاؤں کا نشان کیسے آ جائے گا تو اسی طرح جیسے بولتے عصر اور ان کے نشانی کا آپ کو دہنے اس بات کی واضح ثبوت ہے آپ کو یقین ہو جاتی یہاں سے بندہ گزرا ہے پس یہ کائنات اس کائنات کے اندر جو کمالات جو ہاں حکمتیں علم مدانش قدرت کا آپ کو دیکھ کر آپ کو یقین ہو جاتی ایک ایسی ذات ہے کہ جس نے ان سب کو یہ تمام صلاحیتیں یہ تمام حکمتیں یہ تمام قدرتیں ان میں ودی عطر رکھا ہے تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ ظاہر ہے ہاں جی اس لیے پیا امبرن فرمایا جو ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہاں عربی شعر ہے وہ بھی کل شُیۃن تدالٰ واحد العربی ایک شعر ہے فرماتے ہیں ہی ہر شعر میں نشانی اللہ تعالیٰ کی تدال اور یہ سب دلالت کرتی ہے اللہ تعالیٰ کے ذات ایک ہی ذات ہے ہاں جی اور ظاہر کا معنی ایک عالی بلند مرتبہ کے معنی جیسا پیامبر فرمایا دعا میں انتظاہر اللہ تو ہی عالی و بلاََ مرتبہ فلے سے کا گشن پر تیرے اوپر کوئی اور شہ موجود نہیں ہے ہاں اور ظاہر کا ایک معنی جو ہے غالب آنے کے معنی میں بھی ہے جیسے کہ قرآن واقعیت میں ہے فائیت نلزین امن علابو ہم نے جو ہے امار ایمان والوں کو ان کے دشمن کے مقابل ہم نے مدد کیا فاس باؤ ظاہرین پس یہ سیل غالب آنے والوں میں سوگا اے غالبین ہاں جی اسی طرح اللہ تعالیٰ جو ہے باطن باطن کا مطلب کیا ہے وہ ذات المحتجب ان ادراک الآساری وہ ذات جو انسانی نگاہوں کے دردرا سے حجاب میں ہیں انسانی ظاہر نگاہ اس کو درک نہیں کر پاتے وہ توہم الخواتین و اور انسانی سوچیں اور فکر بھی جو ہے اس کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے اس کو درک نہیں کر پاتے ہیں ایک تو یہ معنی میں ہے باطن کے معنی وقت یا بھی معنی خبر اور کبھی جو ہے با، باطن کے معنی آگاہ ہونا باخبر ہونا جاننے کے معنی میں جیسے عرب بولتے ہیں تل امر ہاں جی میں اس کیا اے آرف تو باطنوں میں نے اس چیز کی باتین کو جان لیا سمجھ لیا خبر ہونا باخبر ہونا جاننے کے معنی میں تو اسی لحاظ سے جب اللہ تعالیٰ کے بارے میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ باطن ہے یعنی اس کے معنی یہ بن جائے گا ان عالمن برا یعنی اللہ تعالیٰ کے ذات جاننے والا ہے تمام دلوں کے سر اور مخصوی باتوں کے ولمطََ علم بتن الوبِ ولوب اور آگاہ ہے اللہ تعالیٰ وہ تمام چیزیں جو پوشیدہ ہیں غیب کی چیزیں جو پوشیدہ ہیں یا اوبات جو ان کے اندر پوشیدہ ہیں ان سب کو جاننے والا اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ کو باتیں بہتے ہیں تو حضین غزامی الاولولآخر الظاہر الباطن یہ بھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمارے جو ہے اعتقادات میں سے اللہ تعالیٰ کے جتنے اسمال حسن ہے وہ ہمارا کہ اللہ تعالیٰ ان صفات سے متصف ہے تو حزین یہ بھی اِلحاظ سے جو ہے اللہ یعنی ہر شے کے شروع میں بھی اللہ ہے ہر شے کے آخر میں بھی اللہ ہے ہر شے کے ظاہر میں بھی اللہ ہے ہر شے کے باطن میں بھی اللہ ہے اس کے مطلب کیا ہے اب آپ آپ کو اللہ سے کبھی بھی نہیں چھپا سکتے ہیں۔ ہاں جی اس کائنات کے الول میں بھی اللہ ہے آخر میں بھی اللہ ظاہر میں بھی اللہ ہے، باطن میں بھی اللہ ہے۔ ہر شے کا یہ چا ہوتے ہیں آخر آپ اپنے وجود کا بھی ایک اول ہے ایک آخر اللہ فرماتے ہیں مجھے ہر شے کے اول سے کر آخر تک مجھے علم ہے ایک آپ کا ظاہر ہے جو سب کو نظر آتا ہے ایک آپ کے اندر ایک باطن ہے جو آپ کو پتہ ہے کسی اور کو پتہ نہیں اللہ فرماتے میں ہر شے کے ظاہر میں بھی مجھے اس کے ظاہر کا بھی پتہ ہے ہر شے کے باطن میں اس کے اندر کے بھی ہر چیز کا پتہ ہے لہذا ہمیں معلوم ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ سے ہمارے زندگی کے کوئی بھی چیز مخفی نہیں ہے ہمارے ہر چیز اللہ تعالیٰ کے لیے کھلی کتاب ہے لہٰذا بند مومن کو چاہیے ان بامنوں پر ایمان رکھ کر پہتہ ایمان اپنے اندر پیدا کر کے ہاں جی کبھی بھی اللہ سے غافل نہ ہو جائیں یہ نہ سوچیں اللہ کو میرے کرتوتوں کا پتہ نہیں ہے میرے معمال کا پتہ نہیں ہے ہاں جی میں جو کرتا جاؤں گا کرتا جاؤں گا اللہ کو کچھ پتہ نہیں نوضو اللہ نوض و اللہ اسی آدمی اللہ نے فرمایا میں ہر شے کے شروع میں بھی ہوں آخر میں بھی ہوں ظاہر میں بھی ہوں باطن میں ہوں اس کے پورے وجود پر میرا احاطہ ہے اس کے بعد میں اس کو خلاصہ کر کے پھر فرمایا وہاں میں بالکل نیل شع اور وہ شاہذات جو ہے ہر چیز بالکل یعنی ہر چیز ہر شے ہر ایک سارا کے معنی میں شے یعنی ہر وہ چیز جس پر آف لفظ ہے شے یعنی ہر چیز کوئی بھی چیز اس لفظ کی مفہوم ذخار نہیں ہر چیز چھوٹا بڑا ہر چیز پر اللہ تعالیٰ کے ذات کو علیم علم رہنے والا ذات ہے علیم جو ہے علم یا علم اسے جاننے کے معنی میں ہے اور یہ سبت مشبہ یعنی اللہ تعالیٰ صفت علم سے ہمیشہ متصف ہے یعنی یہ ایک وقت متصف ہے پھر بعد میں اللہ کافر انہیں اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہر شے سے متصف ہے لہذا جنگرہ میں واللّہ تعالیٰ هو الاول نے نگا وہی ذات پاک اول بھی ہے اور ایسی اول جس کا کوئی ابتدا تصور نہیں کیا جا سکتا اور وہی ذات پاک آخر بھی ہے اور ایسی آخر جس کا کوئی انتہا تصور نہیں کیا جا سکتا ہاں جنا جمعرہ اولاد فاتحہ میں بھی اولقدیمبلا ابتداء اول ہے وہ قدیم ہے اس کا کوئی ابتدا نہیں آخر ان, ان آخر میں وہ کریم ہے بزرگوار اس کا کوئی انتہا نہیں وہی ذات پاک ظاہر بھی ہیں جی اس علم کی صورت میں جو کہ ایک حجاب کی صورت میں اللہ کو ظاہر کرتا ہے اور وہ ذات اپنی واضح برہان براہین اور آیات کونی کے ذریعے خود کو اللہ ظاہر کرتی ہے پوری کائنات کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے پوری کائنات اللہ کے آثار ہے ہیں تو اثر کے ذریعے سے کے علم ہو جاتے ہیں اور اس کائنات کے وجود کے ذریعے اللہ کے وجود اور اس میں موجود نظم و نسع اور حکمتوں کے ذریعے اس کی واحدی وحدانیت خوب واضح اور آشکار ہو جاتی ہے ہر سوچنے والے کے لیے ہاں جی اور جو ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں باطن کے ظاہر اور باطن کا جو ہے منا اللہ ظاہر ہے یعنی کہ اللہ ایسی پاک ذات ہے جو ہر شے پر غالب ہے اور جو جو چاہے کر سکنے والے ذات ہے الباطن وہ پاک ذات جو کہ انسان کی آنکھوں کے ادراک سے حجاب میں ہے اور انسانی وہ مخیال و فکر کے ادراک سے بھی پردے میں ہے اور اس پاک ذات کے کن و حقیقت کو انسانی وہم و فکر بھی ادراک نہیں کر سکتا اور کبھی باطن جو ہے لفظ باطن خبر اور آگاہی اور معرفت کے معنی میں آتا ہے لفظ باطن جسے میں نے پہلے بھی بتایا عرب بولتے بطن تو یعنی عراف تو میں نے پہچان لے کے معنی میں تو اس لحاظ سے الباطین کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالی انسان کے دلوں کے اثرار سے آگاہ ہیں اور مخفی غیب اور عیوب سے بھی آگاہ ہیں اور اس ذات پاس سے کوئی چیز مخفی نہیں اور وہ پاک ذات کا علم ہر شے اور ہر چیز پر محیط ہے اور ہر چیز کا جاننے والا ہے گرامی اللہ تعالیٰ کے علم کا اندازہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ سورئے حدیث میں فرماتے ہیں یا علم معال جارض اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ زمین کے اندر داخل ہوتی ہے کوئی بیچ کوئی محلوقات تو کچھ بھی ہمایہ جمین اور جو کچھ زمین سے نکلتا ہے ہماین ظلمِ سماں اور جو کچھ بارش کے قطرات تو فرشتے ہو کچھ بھی احکامات الہی اور آسمان سے نازل ہوتا ہے وما یا اور جو آسمان کی طرف کرتا ہے اوبر خواہ فہرستوں کی صورت میں خواہ انسانی اور کے کی صورت میں واہ واہ ماہ کم اور وہ تمہارے ساتھ ہے اے نہ ماخن تم اے تم جہاں بھی ہو تم جہاں بھی ہو تم تنہائی میں ہو تم ہاں جی مجھے محفل میں ہو جہاں بھی ہو اور تم نیکا بھی مصروف ہو گناہوں میں مصروف ہو جہاں بھی اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے وہ اللہ بھی ماتا مولون اللہ کے ذات ان تمام کاموں کا جو تم جانتے ہو تو تم انجام دے تو ساری واللہ بھی جو کچھ تم انجام دے تو بشیرن اپنے علم عظیم علم کے ذرے سے علمی ملق وغذ سے ان سب کو دیکھ رہا ہے فائزہ نامی اللہ تعالیٰ انسان کے تمام اعمال افعال کردار پر محید ہے ہاں جی وہ ہر شے کے شروع میں بھی آخر میں بھی ظاہر میں بھی باطن ہی نہیں تو نہ آپ کی زندگی کا یا اول جس جی دن آپ دنیا میں آ رہے ہیں اول کا لحمت میں غزر بھی تمہارے ساتھ ہوں اور ساتھ ساتھ ہوں آخر تک بھی تمہارے ساتھ ہوں تمہارے ظاہر میں بھی تمہارے ساتھ یعنی تمہارے ظاہر سے تم جو کچھ آ, تمہارے اعضاء و جوہر جو عام صادر ہوتے ہیں وہ بھی میں بھی وہ بھی جان رہا ہوں اور باطن میں بھی میں ہوں اور تمہارے اندر بھی جو کچھ گزرتا ہے اور اندر بھی جو کچھ تمہارے اندر مخی باتیں ہیں سر کے باتیں اچھے برے ہر چیز ان پر بھی میرا علم محید ہے اس طرح کائنات کے ہر شے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی یہی حالت ہے پوری کائنات کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ کا اسی طرح علمی احاطہ ہے اس نے اس, اس, اس پاکزان خرمائے وہ ہمیں بالکل نش نلیم اور وہ ذات اس کا علم ہر چیز پر محیط ہے ہر چیز کو وہ جانتا ہے تو لہذا رضا نے کرامی یہ اور تریقت کے بزروں نے کہا ہے یہ وہ دعا کلمات یہ وہ حسنا ہے انسان کو ان پر سچا عقیدہ ہو جائے تو وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا ہے دیکھتے ہیں میں ہمیشہ اللہ کے سامنے ہوں اور میں اللہ سے کہ اپنے جو اپنے آپ کو نہیں چھپا سکتا ہوں کسی طریقے سے میں اللہ سے نہیں چھپا سکتا تو اللہ نے خود فرمائے بندے میں تمہارے ہر چیز کو جانتا ہوں اور میں ہمیشہ تمہارے ساتھ انما گیات میں آپ نے پڑھ لیا تو پھر آپ کہاں چھپیں گے تو یہ عظیم اصماء الحسنیں اللہ تعالیٰ زین گرامی اللہ تعالیٰ کے آیات علمیاں ہیں آسما علمیہ ہیں ان پر یقین پیدا کر کے انسان خود کو اللہ کے قریب ترین بندہ اللہ کو قریب سے درہ کر سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کو درہ کر سکتے ہیں پھر اللہ کا ایک متعیم اور فرمار بندار بندہ بن کے رہنے میں ہمیں بہت بڑی معارفت دیں گے اور ہماری مدد کرے گا میری دعا اللہ تعالیٰ ہمیں ان دعاؤں کو سمجھ کر جان کر بامارفت درخے سے پڑھنے کی ہمیں توفیعتہ فرما آمین یا رب العن